وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِرْطَاسٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اور بعض اہلِ کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں آپ خزانے کا امین بنا دیں تو بھی وہ آپ کو واپس کر دیں اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ انہیں ایک دینار بھی امانت دیں تو آپ کو ادا نہ کریں ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ اس کے سر پر ہی کھڑے رہیں یا اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گنا نہیں یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں ہاں مواخذہ ہوگا البتہ جو شخص اپنا اقرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتے ہیں سامعین اب نایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اکثر یہودی خائن یعنی خیانت کرنے والے ہیں جبکہ بعض امانت دار ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہودیوں کی خیانت پر تنبیح کرتے ہیں کہ ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں ان میں بعض تو امانت دار ہیں اور بعض بڑے خائن ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ خزانے کا خزانہ ان کی امانت میں ہو تو جو کا توں حوالے کر دیں گے پھر چھوٹی موٹی چیز میں وہ بد دیانتی کیسے کریں گے اور بعض ایسے بد دیانت ہیں کہ ایک دینار بھی واپس نہ دیں ہاں اگر ان کے سر ہو جاؤ تقاضا برابر جاری رکھو اور حق طلب کرتے رہو تو شاید امانت نکل بھی آئے ورنہ ہضم ہی کر جائیں جب ایک دینار پر یہ بد دیانتی ہے تو بڑی رقم کو کیوں چھوڑنے لگیں لفظ قنتار کی پوری تفسیر سوریہ کے اول میں ہی بیان ہو چکی ہے اور دینار تو مشہور ہی ہے ابن بھی حاطم میں ہے کہ مالک ابنِ دینار رحمہ اللہ کا قول مروی ہے کہ دینار کو اس لیے دینار کہتے ہیں کہ وہ دین یعنی ایمان بھی ہے اور نار یعنی آگ بھی ہے مطلب یہ ہے کہ حق کے ساتھ لو تو دین نہ حق لو تو نار یعنی آتش دو زخ اس موقع پر اس حدیث کا بیان کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جو صحیح بخاری شریف میں کئی جگہ ہے اور کتاب الکفالہ میں بہت پوری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کسی اور شخص سے ایک ہزار دینار قرض مانگے اس نے کہا گواہ لاؤ کہا اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے اس نے کہا زامن لاؤ اس نے کہا میں ضمانت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دیتا ہوں وہ اس پر راضی ہو گیا اور وقت ادائیگی مقرر کر کے رقم دے دی وہ اپنے طریقے کے سفر میں نکل گیا جب کام کاج سے فارغ ہو گیا تو دریا کنارے کسی جہاز کا انتظار کرنے لگا تاکہ جا کر اس کا قرض ادا کر دے لیکن سواری نہ ملی تو اس نے ایک لکڑی لی اور اسے بیچ میں سے کھوکھلا کر کے اس میں ایک ہزار دینہ رکھ دیے اور یہ خط بھی اس کے نام رکھ دیا پھر منہ بند کر کے اسے دریا میں ڈال دیا اور کہا اے اللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص سے ایک ہزار دینہ قرض لیے آپ کی شہادت پر اور آپ کی ضمانت پر اور اس نے بھی اس پر خوش ہو کر مجھے دے دیے اب میں نے ہر چند کشتی ڈھونڈی کہ جا کر اس کا حق مدت کے اندر ہی اندر دے دوں لیکن نہ ملی بس اب عاجز آ کر آپ پر بھروسہ کر کے میں اسے دریا میں ڈال دیتا ہوں آپ اسے اس تک پہنچا دیجئے۔ یہ دعا کر کے لکڑی کو سمندر میں ڈال کر چل دیا لکڑی پانی میں ڈوب گئی یہ پھر بھی تلاش میں رہا کہ کوئی سواری ملے تو جائے اور اس کا حق ادا کر آئے ادھر یہ قرض خواہ شخص دریا کے کنارے آیا کہ شاید وہ مقروض کسی کشتی میں اس کی رقم لے کر آ رہا ہو جب دیکھا کہ کشتی کوئی نہیں آئی اور جانے لگا تو ایک لکڑی کنارے پر پڑی ہوئی تھی یہ سمجھ کر لے لی کہ جلانے کے کام آئے گی گھر جا کر اسے چیرا تو مال اور خط نکل پڑا کچھ دنوں بعد قرض لینے والا شخص آیا اور کہا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں نے ہر چند کوشش کی کہ سواری ملے تو آپ کے پاس آؤں اور مدت گزرنے سے پہلے ہی آپ کا قرض ادا کر دوں گا لیکن کوئی سواری نہ ملی اس لیے دیر لگ گئی اس نے کہا تم نے جو رقم بھیجی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچا دی ہے تم اب اپنی یہ رقم واپس لے جاؤ اور راضی خوشی لوٹ جاؤ یہ حدیث بخاری شریف میں تعلیق کے ساتھ بھی ہے لیکن جزم کے سہگے کے ساتھ اور بعض جگہ صند وار بھی ہے اور کتابوں میں بھی یہ روایت ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ امانت میں خیانت کرنے پر حقدار کے حق و ادا نہ کرنے پر آمادہ کرنے والی چیز ان کا یہ غلط خیال ہے کہ ان بد دینوں اور ان پڑوں کا مال کھا جانے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہم پر یہ مال حلال ہے جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے اور اس بات کا علم خود انہیں بھی ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ناحق مال کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے لیکن یہ بیوقوف خود اپنی من مانی اور دل بھاتی باتیں گھڑ کر شریعت کے رنگ میں انہیں رنگ لیتے ہیں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ لیکن جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور ڈرتا رہے اہل کتاب ہو کر پھر اپنی کتاب کی ہدایت کے مطابق رسول اللہ پر ایمان لائے جو عہد تمام انبیاء سے بھی ہو چکا ہے اور جس عہد کی پابندی ان کی امتوں پر بھی لازم ہے پھر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے اللہ کی شریعت کی اطاعت کرے رسولوں کے خاتم اور انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تابے کرے وہ متقی ہے اور متقی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور ایسوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں